کتاب الحج الحج واجب على الاخرة المسلمين البالغين العقلاء الاصحاء اذا قدروا على الزاد والراحله فاضلا عن المسكن وما قد من هو عن نفقه عياله الى حين يعود به وكانت طريق امنا برفی حقل مرح محرم اچھا بھائی آج ہم حج کے بارے میں پڑھیں گے بھائی حج بھائی حج کے لوگ معنی ہیں ارادہ کرنے کے بھائی ہاں یعنی عربی زبان میں حج کا کیا معنی ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا بھائی کسی چیز کا ارادہ کرنا کسی چیز کا ارادہ کرنا لیکن باغ علماء نے لکھا ہے کہ حج متلق شے کے ارادے کو نہیں کہتے بلکہ کسی عظیم شے کا ارادہ کیا جائے تو یہ حج کہلاتا ہے وہ کسی عظیم شے کا ارادہ کیا جائے تو یہ حج کہلاتا ہے بات سمجھ میں آئی بھائی کتنے معنی ذکر کیے بھائی دو بعض علماء کیا فرماتے ہیں بھائی حج نام ہے ارادہ کرنے کا کسی بھی چیز کا لیکن بعض کبھار علماء فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی مطلق شہ کے ارادے کو حج نہیں کہتے بلکہ حج کس کو کہتے ہیں کسی عظیم شہ کا ارادہ یہ حج کہلاتا ہے بھائی حج کہلاتا ہے اور اصطلاح شریعت میں حج کسے کہتے ہیں تعریف لکھ لیجئے بھائی الحج جو ہوا الحج جو ہوا زیارت مکان مخصوص الحج جو ہوا زیارت مکانی مخصوص الحج جو ہوا زیارت مکانی مخصوص فی زمنی مخصوص فی زمنی مخصوص زمن زا کے ساتھ ہے بھائی عمصوص علم مخصوص بس پینتالیس مکمل ہوئی لکھ لی بھائی اصطلاحی شریعت میں حج کسی کہتے ہیں وہ زیارت مکانی مخصوص مخصوص بف علیم مخصوص اصطلاح شریعت میں حج ایک مخصوص جگہ کی زیارت کا نام ہے ایک مخصوص زمانے کے اندر اور مخصوص مخصوص فیل کے ساتھ ہوئے مخصوص مکان کی زیارت ہے مولانا بیت اللہ عرفات وغیرہ اور مخصوص زمانہ ہے حج کے ایا معلوم ہے اپ کو بھائی اور مخصوص افعال ہیں بھائی وہ طواف زیارت وغیرہ وقوف عرفہ بھائی تو کہتے ہیں بھائی الحج واجب على الاحرار المسلمین البالغین العاقل الاصیح حج واجب ہے آزاد مسلمانوں پر البالغین آزاد مسلمان ہوں مانا پہلی قید لگائی بھائی آزاد ہو غلام پر حج فرض نہیں البالغین اور کیا ہونا چاہیے بالغ ہونا چاہیے بھائی بالغ ہونا چاہیے الخلا عاقل ہو بھائی بالغ کہا بچے سے اختراج کیا بھائی بچے پر حج فرض نہیں بھائی سمجھ میں آیا غلام پر بھی نہیں ہے اور بچے پر بھی نہیں ادا یہ کریں گے ہو تو جائے گا لیکن فرض حج نہیں ہوا بھائی غلام آزاد ہونے کے بعد اور بچہ بالغ ہونے کے بعد اگر مالدار ہوئے استطاعت ہوئی حج کی تو پھر فرض حج ادا کرنا پڑے گا بھائی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی ہاں ویسے حج تو ہو جائے گا لیکن وہ فرض نہیں ہوا بھائی تو حج الحج واجبن حج فرض ہے آزاد مسلمانوں پر البالغین العقلاء جو بالغ ہوں راخل ہوں بھائی السحا اور تندرست ہوں بھائی حج ہے کوئی معذور ہے بھائی اس پر حج نہیں بھائی اذا قدروا الزادی ور راہلتی جب وہ قادر ہوں علی الزاد زاد راہ پر بھائی وراہل اور سواری پر فاضل مسکنی اس حال میں کہ یہ زائد ہوں ان کے رہائش سے مالاب اور وہ ان چیزوں سے جن کا ہونا ضروری ہے یعنی ضروریات سے جب وہ زیادہ راہ بائی زیاد راست بھائی سفر کا سارا خرچہ وغیرہ ہو سامان راستے کی ضروریات ہوں وراہلہ سواری بھی ہے اور یہ زائد ہونے چاہیے کس چیز سے مسکن سے رہائش سے بھی زائد ہے وہ مالابمین ہو اور جو ضروریات ہیں ان سے بھی زائد ہے وعن نفقت عیالی ہی اور اپنے گھر والوں کے نفقے سے خرچے سے بھی ہو زائد ہی واپس لوٹنے کے وقت تک یعنی گھر والوں کے پاس یہ بھی اتنا خرچہ ہو کہ اس کے واپس آنے تک وہ کیا کر سکیں کھانے پینے وغیرہ کا بندوبست کر سکیں اسے سے بھائی تو پھر یہ ساری شرطیں پوری ہوں گی تو اس شخص پر حج فرض ہے تندرست ہے معذور بھی نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا اتنا خرچہ وغیرہ بھی ہے کہ آسانی سے آ جا سکتا ہے بھائی اور کھانے پینے کا خرچہ راستے کا اور وہاں کا ہے اور یہ چیز جو ہے فرچہ وغیرہ اس کی رہائیت سے اس کی ضروریات سے اور اس کے گھر والوں کے نفقے سے زائد ہونا چاہیے بھئی وَقَانَتْ تَرِيقُ عَامِنَا اور راستہ بھی پر امن ہو بھئی راستہ کیا ہو اس حال میں کہ راستہ بھی پر امن ہو بھئی اگر راستے میں اس کے دشمن ہے اس کے تو پھر تو اس یہ کی کیسے جائے گا حج پر بھئی رفی حقل مر اتنا محرم یا حج بہا اور معتبر ہے عورت کے حق میں کہ اس کے لیے کوئی محرم ہونا چاہیے یا حج جو اسے کیا کروائے حج کروائے بھائی حج کروائے اس کے ساتھ حج کرے محرم جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی وہ قریبی رشتے دار بھائی جن کے ساتھ شریعت نے نکاح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہو بھائی تو ان محرمات میں سے بھائی سمجھ میں ہے اس اس کے لیے اس کا بھائی ہے, باپ ہے چچا ہے وغیرہ بھائی بیٹا ہے تو محرم ہو جو اس کو حج کروائے اوزن او یا کون ہونا چاہیے اس کا شوہر ہونا چاہیے اس کا خامن دبئی ولا يجوز لها ان تحج بغيرهما اور عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ حج کرے ان دونوں کے علاوہ یعنی کسی محرم یا اپنے خامند کے علاوہ کے ساتھ کیا کرے ان کے بغیر حج کرے کف اذا كان بينها وبين مكه تمسيره ثلاث ايام فصاعدا جب کہ اس کے اور مکے مکہ کے درمیان مصیرت الصلاثت یامین تین دن کی مسافت ہو فسائدن یا سے زیادہ تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر محرم کے اور بغیر خامن کے کیا کرے حج کرے حج کرے تو صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا بھائی کہ عورت جو ہے وہ بغیر محرم یا خامند کے بغیر حج نہیں کر سکتی جب کہ اس کی اور مکہ مکرمہ کے درمیان کتنی مسافت ہو تین دن کی مسافت ہو سمجھیں اب عورت ایک ہے بڑی مالدار ہے بھائی باقی تمام شرائط حج پوری ہیں لیکن اس کے پاس اس کو محرم نہیں اس کا خامند نہیں بھائی اب کیا کرے کہتے ہیں بھائی اب اس عورت کو چاہیے کہ کسی نائب کو بھیجے کیا کرے نائب کسی نائب, نائب کو بھیجے کسی شخص کو بھیجے جو اس عورت کی طرف سے حج ادا کرے گا اسے حج بدل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حج بدل کہتے ہیں تو حج بدل کے لیے کسی کو نائب بنا کر بھیجے گی بھائی بھائی حج سے پہلے بھائی عمرے کا طریقہ کو بتلا دوں بھائی کیونکہ عمرے کا تذکرہ آتا رہے گا اور یہی افعال حج میں بھی کرنا ہوتے ہیں تو عمرہ مختصر ہے پہلے اس کا طریقہ آنا چاہیے انسان کو جو حج پر گئے ہیں یا عمرے پر گئے ہیں انہیں تو طریقہ معلوم ہوگا باقیوں کے لیے بیان کر دیتا ہوں بھائی بھائی رمرے کے لیے جاتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے احرام باندھتا ہے بھائی یہ حرام یہ حرام جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی دو سفید چادریں بھائی اور سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا بھائی سلے ہوئے کپڑے اتارے دو چادریں لے بھائی ایک تہبند کے طور پر باندھ لے گا اور دوسری اوپر چادر کے طور پر استعمال کرے گا بھائی تو یہ احرام ہے بھائی تو احرام اصل وغیرہ کر کے آگے تفصیل آگے آ جائے گی میں مختصراً بتلا دیتا ہوں بھائی احرام باندھ لیتا ہے عمرے کی نیت کر لیتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچتا ہے بھائی مکہ مکرمہ میں اب عمرے کے لیے ایک طواف کرنا پڑے گا اور پھر ایک ساڑی کرنا پڑے گی اور اس کے بعد پھر اسے بال منڈوانا پڑیں گے بھائی ٹینڈ کروائے یا بال چھوٹے کروائے اس کے بعد حلال ہوگا یاد رکھو حالت احرام میں بہت سی چیزیں انسان پر انسان کے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں بھائی حالت حرام میں بھائی اپنے بال نہیں کاٹ سکتا ناخن نہیں کاٹ سکتا بھائی اور خوشبو نہیں لگا سکتا بھائی خوشبو نہیں لگا سکتا بھئی، بیوی کے پاس نہیں جا سکتا اور اس طرح بہت سی چیزیں منع ہیں آگے تفصیل آ جائے گی بھائی تو وہاں بیت اللہ جب جائے گا وہاں پر طواف کرنا پڑے گا بھائی پھر سعی کرے گا سعی کے بعد پھر اس کے بعد بال منڈوائے گا یا بال چھوٹے کروائے گا اور پھر اب یہ حلال ہو گیا بھائی اب اس کے لیے خوشبو لگا وہ چیزیں جو ممنوع تھیں اب وہ ممنوع نہیں رہی بھائی سورج ساری سمجھ میں آگئی گئی بھائی جی تو طواف بھائی یاد رکھو طواف بیت اللہ کے گرد سات چکر لگائے جاتے ہیں جو حضر اسود سے شروع ہوتے ہیں اور حضر اسود پر ہی ختم ہوتے ہیں یہ سات چکر جو ہیں یہ ایک طواف کہلاتا ہے یہ سات چکر بیت اللہ بھائی آپ نے تصاویر میں تو دیکھا ہی ہے بھائی اس بیت اللہ کے جو دروازے کی جانب ہے دروازے کے بالکل ساتھ والے کونے پر بھائی ہزر اسود لگا ہوا ہے اور انسان وہاں جائے بھئی وہاں سعودی حکومت نے اب بھئی اس کی بلکل سیدھ میں ایک کالی پٹی بنا کاجر اسود کی سیٹ بتلانے کے لیے کوئی بھی تواب شروع کر رہا ہے تو کیا کرتا ہے پھر وہ پٹی بتلاتی ہے کہ آپ اس وقت حضر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہیں بھائی تو اصل تو یہ ہے بھائی کہ تواق شروع کرتے ہو کیا کرے حضرت اسود کو انسان بوسا دے بھائی بوسا دے تکبیر وغیرہ تکبیر کہے, کہے اور حضرت اسود کو بوسا دے اور پھر دروازے کی جانب بیت اللہ کے گرد چکر لگائے گا یعنی انسان کا بایاں کندھا جو ہے بیت اللہ کی طرف رہے گا اس طرح چکر لگاتا ہے کہ بایاں کندھا کس کی طرف ہوتا ہے بیت اللہ کی طرف رہتا ہے بھائی تو چکر لگاتا ہے پھر جب حضر اسود کے سامنے آئے گا اس کی چیز میں آئے تو پھر بھائی وہ حضر اسود کو بوسا دے سمجھ میں آئے بھائی بوسا دے بسم اللہ اللہ, اللہ الحمد کہتا وہ پھر جائے گا بھائی تواف کے دوران بھائی ذکر اذکار کرتا رہے دعائیں کرتا رہے پھر اس کے بعد چکر آیا پھر حضر اسود کے سامنے پہنچے گا بھائی پھر حضرت اسود کو بوسا دے یہ دو چکر ہو گئے اسی طرح سات چکر جب پورے ہو جائیں گے بھائی ساتویں چکر میں جب حضرت اسود کو بوسا دے دیا تو اب ایک طواف مکمل ہو گیا بھائی ایک طواف کیا ہوا سات چکر بھئی یہ طواف کہلاتا ہے لیکن رش بہت ہوتا ہے بھئی اتنا ہجوم ہوتا ہے یہ تو میں نے بتلایا حضر اسرد کو بوسا دے لیکن اتنا ہجوم ہوتا ہے حضر اسرد تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو پھر دوسری صورت یہ ہے بھائی کہ بوسا تو اس کو نہیں دے سکتا حضر اسرد کو ہاتھ لگا دے بھئی اور ہاتھ کو بوسا دے دے بھئی یہ دوسرا طریقہ ہے سمجھ میں آیا بھائی یا کوئی چادر وغیرہ یا کوئی چیز لگا لی بھائی حضر اسود کو اور اس کو گوسا دے دیا لیکن یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی تو پھر تیسرا آسان طریقہ ہے بھائی بس حضر اسود کی سیدھ میں جتنے بھی آپ اس سے دور ہیں اسی سہن کے اندر مسجد کے اندر حضر اسود کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر किए اسود کی طرف کیے جاتے ہیں بسم اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کہا اور اپنے ہاتھوں ہی کو بوسا دے دیا بھائی اپنے ہاتھوں کو بوسا دے دیا چکر لگایا اگلے چکر میں پھر جب وہاں پہنچا پھر اسی طرح بھائی بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ خند کہا ہاتھوں کو حضر اسود کی طرف اٹھا کر اور پھر ہاتھوں کو بوسا دے دیا اور چکر لگاتا رہا سات چکر پورے ہوئے یہ ایک طواف ہو گیا بھائی طواف کے بعد پھر طواف کے لیے دو رکعت نفل بھی پڑے جاتے ہیں بھائی تو بیت اللہ میں حرم شریف مسجد کے اندر اس مسجد الحرام جو ہے جس میں بیت اللہ ہے مسجد میں کسی بھی جگہ پر وہ دو نفل پڑھ لے بھائی تو یہ طواف کے دو نفل ہو گئے پورے ہوا طواف بھائی لیکن افضل یہ ہے مقام ابراہیم کے پاس دو نفل پڑ جائیں گے آپ اس کے بعد یہ سعی کرے گا بھائی سعی بھائی آپ نے اگر کبھی پوری مسجد الحرام کی تصاویر دیکھی ہوں جس میں پوری مسجد آ رہی ہو تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ مسجد کے ایک جانب جو ہے ایک برامدہ مسجد سے آگے تک سیدھا نکل گیا ہے سمجھ میں آیا بھائی باقی تو بیت اللہ کی پوری مسجد چاروں طرف بنی ہوئی ہے لیکن ایک طرف ایک برامدہ کیا ہے ذرا سیدھا دور تک چلا گیا مسجد سے الگ ہو کر سیدھا چلا گیا اب اب اگر آئندہ کبھی تصویر دیکھیں بڑی پوری مسجد کی تصویر تو اس میں آپ غور کیجئے گا آپ کو نظر آئے گا بھائی یہ برامدہ مسجد سے آگے تک چلا گیا الگ ہو کے مسجد سے بالکل سیدھا الگ چلا گیا یہ اس کے درمیان یہ جو برامدہ ہے اس میں سڑی کی جاتی ہے بھائی اس کے دو کنارے بن گئے دیکھو ایک مسجد کے قریب جو لگا ہوا ہے ساتھ اور ایک وہ مسجد سے الگ ہو کے دور تک جو برامدہ گیا اس کے آخری کنارہ یہ جو قریب والا کنارہ ہے اس کے نیچے پہاڑی ہے بھائی جسے کہ صفا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صفا اور جو دور والا کنارہ ہے اس پہ بھی ایک پہاڑی ہے اندر اب تو پہاڑی ختم ہی تقریباً ہو گئی ہے تھوڑے سے اس کے بعد نشان ہے بھائی اس مروا پہاڑی ہے اس کا نام مروہ تو یہ صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے جیسے طباف کے سات چکر تھے یہاں پر بھی سات چکر لگانے پڑیں گے صفا سے شروع کریں گے تواف صفا پر کھڑا ہو بیت اللہ کی طرف انسان رخ کرتا ہے دعا وغیرہ مانگتا ہے ذکر کرتا ہے اور پھر مروہ کی طرف چل پڑتا ہے بھائی مروا پر جب پہنچا وہاں بھی اسی طرح کرنا ہے ذکر وغیرہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ذکر وغیرہ کیا دعا کی بھائی اپنے لیے سب کے لیے یہ ایک چکر مکمل ہوا بھائی مروا تک پھر مروا سے واپس آئے گا کہاں پہنچے گا صفا یہ ہو گئے دو چکر بھائی سمجھ میں آیا تو یہاں وہاں بیت اللہ کے گرد تو پورا چکر لگتا تھا وہ ایک چکر تھا لیکن یہاں سفا سے مروہ تک یہ کیا کہلائے گا ایک چکر یعنی کہ واپس پہ پہنچے گا تو پھر ایک چکر ہے نہیں اس طرح تو بڑا لمبا ہو جائے گا وہ سڑک اس میں صفا سے مروہ تک ایک چکر پھر مروہ سے واپس جو سفا پہ آیا یہ کتنے ہو گئے دو ہو گئے دو تو تین دفعہ جب تیسری دفعہ جب سفا پہ پہنچے گا واپس تو یہ کتنے ہو گئے ہر ایک صفا پہ واپس آتا ہے کتنے بن جاتے ہیں دو دوسری دفعہ آیا کتنے ہو گئے چار تیسری دفعہ آیا یہ چھ ہو گئے اب ساتویں مرتبہ میں سفا سے چلے گا مروہ پہ پہنچے گا بھائی سات چکر پورے ہو گئے تو یہ سعی مکمل ہوئی بھائی ساڑی کیا ہو گئی مکمل ہو گئی تو اب کیا کرے گا تواف بھی مکمل سعی بھی مکمل حالت احرام میں ہے بھائی حالت احرام میں تو اب بال منڈوائے گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی بال یا تو بال منڈوا لے بالکل بھائی سر صاف کروا لے اور اب حلال ہو گیا اب کپڑے وغیرہ پہن سکتا ہے خوشبو لگا سکتا ہے ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے یا بال چھوٹے کروا لے بھائی سر نہ منڈوائے بال کیا کر لے چھوٹے کروا لے یہ بھی جائز ہے بھائی صورت ساری سمجھ میں آگئی گئی بھائی امرا سمجھ میں آیا بھائی یہ امرے کا طریقہ تھا بس حرام باندا بیت اللہ گئے وہاں پر کیا کیا طواف کیا سات چکر لگائے دو رکعت نفل پڑے طواف کے دو رکتے پڑی اور پھر اس کے بعد سعی کی وہ سفا مروا میں سات چکر لگائے شروع کہاں سے کیا سفا سے اختتام کہاں پر کیا مروہ پر اور پھر اس کے بعد کیا کیا بال چھوٹے کروائے یا بال منڈوا لیے تو دیکھا عمرہ پورا ہوا یہ عمرہ ہوتا ہے بھائی آپ نے نام سنا ہوگا آج میں نے تفصیل آپ کو بتلا دی بھائی سمجھ میں آیا تو اس پہ اگر رش وغیرہ نہ ہو بھائی تو زیادہ زیادہ ڈیڑھ دو گھنٹے لگ جاتے ہیں سمجھ میں دو گھنٹے لگ گئے ذرا رش ہوا تو تین گھنٹے ذرا لگ جائیں گے بس اتنے میں ہو جاتا ہے عمرہ بھائی تو پھر انسان جتنے مرضی عمرے چاہے کرنا جتنے عمریں کرنا چاہے کرتا رہے بھائی سمجھ میں آیا ہم. یہ عمرہ ہے بھائی اب یاد رکھیے حج بھائی یاد رکھیے فرائض حج تین ہے بھائی کتنے ہیں فرائض حاجتین ہیں بھائی احرام احرام وقوف عرفہ احرام وقوف عرفہ اور طواف زیارت اور طواف زیارت حرام وقف عرفہ اور طوافِ زیارت زیادہ بھائی, بھائی احرام کا تو میں نے بتلا دیا آپ کو وہ دو چادروں کا نام ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی وہ احرام باندھے انسان اور حج کی نیت کرے گا بھائی اور طواف زیارت بھائی ایک مخصوص طواف ہے اس کا نام طواف زیارت ہے جو حج میں فرض ہے اسی طرح جو میں نے طریقہ بتلایا بھائی ہاں اس کا وقت ہے اور وقوف عرفہ بھائی آگے آ جائے گی تفصیل بھائی میدان عرفات کے اندر بھائی نوی ذی کو زوال کے بعد یعنی سورج جب ڈھل جائے اس کے بعد بس میدان ارافات میں چند لمحوں کے لیے بھی چلا جائے تو وہ خوف ارافہ بھی ہو جائے گا بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی چند لمحوں کے لیے گزر جائے وہاں سے بھائی سوال کے بعد یہ بھی کافی ہے اگلی فجر سے پہلے پہلے تک بھائی. تو یہ حج کے یہ تین فرائض ہیں اور واجبات بیس سے بھی زائد ہیں بھائی بیس علماء نے پینتیس تک ذکر کیے ہیں حج کے واجبات بھائی بھائی نماز میں واجب چھوٹ جاتا تھا غلطی ہو جاتی تھی تو کیا کیا جاتا تھا سجدہ سہو کیا جاتا تھا حج کے اندر بھی بھائی اگر کوئی واجب رہ گیا تو یہاں پر بھی بھائی اب دم دینا پڑے گا بھائی دم دم خون کو کہتے ہیں بھائی یعنی ایک جانور کی اب قربانی کرنا پڑے گی سورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو وہاں اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے کسی واجب میں غلطی ہو جاتی ہے رہ جاتا ہے تو اس صورت میں ایک قربانی کرنا پڑے گی جسے دم کہتے ہیں بھائی یاد رکھیے گی مختصرا یاد رکھیے حج تین قسم پر ہے حج افراد حج قرآن اور حج تمتع قرآن اور تمتع کا باقاعدہ باب آگے آنے والا ہے بھائی حج کتنی قسم پر ہے تین تین قسم پر ہے حج افراد حج قرآن اور حج تمتع بھائی اور یاد رکھئے حج کرنے والے افراد بھی تین قسم پر ہیں آفاقی ہوں گے حج کرنے والے افراد تین قسم پر ہیں بھائی نمبر ایک آفاقیون جلدی جلدی لکھئے بھائی آفاقیون نمبر دو حلیون یون بھائی اور نمبر تین حرامیون حرامیون کتنے قسم پر ہوئے افراد بھائی تین قسم پر ہیں بھائی آفاقی فلی اور حرامی حرامی اب ان تینوں کو سمجھ لو بس بھائی یاد رکھیے حرامی وہ شخص وہ لوگ ہیں جو حرم شریف کے اندر رہتے ہوں ہارامی کن کو کہتے ہیں جو حرم شریف کے اندر رہتے ہوں جہاں پر شکار کھیلنا گھاس کاٹنا درخت کاٹنا وغیرہ منع ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو اس کے حارم کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو ہارمی یون کہتے ہیں بھائی مکہ مکرمہ کے ارد گرد بھائی توجہ سے سننا بھائی مکہ مکرمہ کے اندر جو ارد گرد کا علاقہ ہے وہ سارا حرم کہلاتا ہے بھائی سمجھ میں آیا یہ بعض تراش میں اس کی حد چار میل تک ہے بعض اطراف میں پانچ میل تک ہے بعض طرف بھائی چودہ پندرہ میل تک بھائی یہ سارا علاقہ جو بیچ کا ہے یہ کیا کہلاتا ہے حرم, حرم شریف کہلاتا ہے حرم بھائی حارم شریف بھائی یہ حرم شریف کہلاتا ہے اس کی حد بندی جو ہے اس کی حدود جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلائی بھائی آج بھی تو وہ حدود معلوم ہیں نشانات لگے ہوئے بھائی تو بعض اطراف میں کتنے فاصلے پر ہے بھائی چار میل بعض طرف پانچ میل بنتے ہیں اور بعض طرف چودہ پندرہ میل تک یہ سارا کا خرم کہلاتا ہے بھائی اس کے اندر میں نے بتلا ہے شکار کھیلنا گھاس کاٹنا اور درخت وغیرہ کاٹنا ممنوع ہے بھائی ممنوع ہے البتہ ان میں سے بعض حدود جو ہے اب مکہ مکرمہ کے اندر آ گئی ہیں مکہ اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ حرام کی حدود سے باہر نکل گیا ہے بھائی مسن مسجد عائشہ بھائی جہاں سے عمرہ کرنے والے پھر احرام باندھ کر آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے ضروری ہے مولانا کہ وہیں پر آپ نے احرام نہیں باندھنا بلکہ حرام سے باہر نکلو احرام وہاں ہو وہاں نیت وغیرہ کرو پھر اندر آؤ بھائی تھوڑا سا سفر کر کے آو آؤ کے لیے یہاں سے ہم جاتے ہیں یہاں سے تو سفر ہوتا ہی ہے لیکن اگر ہم مکہ میں رہ چلے گئے بھائی ہم عمرہ میں نے کر لیا میں دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا حرام سے باہر نکلوں گا وہاں احرام باندھوں گا نیت کروں گا اور پھر کیا کروں گا آ کر عمرہ کروں گا جتنی دفعہ چاہوں بھائی ایک دن میں میں دس عمر اگر کر سکتا ہوں دس بھی کر سکتا ہوں لیکن طریقہ وہی ہے بھائی کیا کرنا پڑے گا حرام سے باہر جانا پڑے گا وہاں عمرے کی نیت وغیرہ کرے بھائی سمجھ میں آئے دورا کا نفل پڑے گا وہاں اور پھر آئے گا تلبیہ گا پھر آ کر عمرہ کرے گا بھائی تو جتنے عمرے چاہے انسان کر سکتا ہے تاکہ تھوڑا سفر آئے بیچ میں سمجھ میں آیا بھائی تو یہ حرام سے تو یہ مسجد عائشہ یہ جہاں سے اب عمرے کے لیے قریب ترین جگہ مکہ کے اندر ہی آگے ہے بھائی گاڑیاں آ جاتی ہیں لوگ عمرے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ حرام پہنا بھائی یہیں سے حرام پہنا چلے گئے مسجد عائشہ کے اندر گاڑیاں بہت جاتی ہیں وہاں جا کر نیت کر لی نیت کر لی نفل وغیرہ پڑھے دو اور پھر آگے عمرہ کرنے کے لیے اور ہلی وہ ہے مولانا جو حرم اور مواقع کے درمیان رہتے ہوں حرم اور میقات کے درمیان رہتے ہوں بھائی مقات بھائی نقات یاد رکھیے حرم کے گرد کچھ جگہیں ہیں حرم شریف کے ارد گرد کچھ جگہیں ہیں کچھ حد بندی ہے کہ وہاں سے کوئی شخص مکہ مکرمہ جانا چاہے تو اے حرام باندے بغیر وہاں سے گزرنا جائز نہیں ہے آپ یہاں سے مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں بھائی اور آپ ہم ان حدود سے باہر ہیں تو ان حدود سے گزرتے ہوئے احرام باندھنا ضروری ہے چاہے مکہ میں آپ کا کچھ بھی کام ہو حج اور عمرے کا ارادہ نہیں ہے آپ ویسے ہی مکہ میں آپ تجارتی مقصد کے لیے بھی مثلاً جانا چاہتے ہیں کوئی اور کام ہے کسی کو ملنے جانا چاہتے ہیں یہ جو حد ہے میقات بھائی یہ حد کیا کہلاتی ہے یہ میقات کہلاتی ہے یہ مکہ یہ مکہ کے اطراف میں بعض طرف سو میل کے فاصلے پر ہے حد بعض طرف ستر میل تک ہے بعض طرف ڈھائی سو میل تک ہے بھائی بڑی دور کے حدود ہیں ان حدود سے مکہ کی طرف جو بھی گزرے گا اس کو یہ احرام باندھنا ضروری ہے بھائی بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں اگر بغیر احرام کے گزرا اور مکہ جا رہا ہے تو دم لازم آئے گا بھائی قربانی کرنا پڑے گی سمجھ میں تو ان جگہوں سے جب بھی گزرے اور مکہ مکرمہ جانے کے لیے گزرے کیا کرنا ضروری اور عمرہ ضروری ہے بھائی تعظیمن لکھا بس اللہ بھائی تعظیمن لکھا بس اللہ بھائی اللہ کی تعظیم کی وجہ سے کہ اب تم بیت اللہ کے پاس جا رہے ہو تو اب تمہیں حج عمرہ کرنا ضروری ہوگا بھائی سورج سمجھ میں آ گئے بھائی تو یہ خزود جو مکہ کے حرم کے چاروں طرف ہیں بعض کتنے فاصلے پر ہیں سو میل بعض جگہ وہ ستر میل کے حد ہے بعض طرف ڈھائی سو میل تک یہ میقات کہلاتی ہے جمع مواقیت آتی ہے مواقیت بھائی تو جو لوگ ان مقاتوں کے اندر رہتے ہیں وہ حلی کہلاتے ہیں بھائی حرم جو حرم کے اندر کہتے ہیں وہ تو کیا کہلائے حرمی اور جو حرم سے باہر ہیں لیکن میقات کے اندر ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں حلی کیا کہلاتے ہیں حلی, کہلاتے ہیں؟ حلی اور جو میقات سے باہر کے لوگ ہیں باقی ساری دنیا کے یہ آفاقی کہلاتے ہیں جیسے ہم ہیں پاکستانی بنگلہ دیش والے بھائی افغانستان والے ہندوستان والے یہ سارے کیا ہیں آفاقی, آفاقی, آفاقی, آفاقی ہیں بھائی آفاقی تو جو بھی آفاقی لوگوں میں سے جو بھی میخات سے گزر کر مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے احرام کا باندھنا ضروری ہے کس لیے ضروری ہے بیت اللہ کی تعظیم کے لیے بھائی کہ ابحرام باندھ کر جاؤ بھائی ہاں البتہ اگر ہل ہلی کوئی آدمی ہے وہ ہل سے حرام مکہ میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے احرام نہیں ضروری کیونکہ وہ بیت اللہ کے قریب رہتا ہے اس کی حاجت ہے پھر اس طرح حرج ہوگا بار بار آنے جانے میں جب بھی جائے احرام ماننا ضروری ہو جائے تو حرج ہوگا اس کے لیے ہاں وہ بغیر احرام کے حرام میں آ جا سکتا ہے مکہ میں آ جا سکتا ہے لیکن آپ واقعی جب جائے تو اس کے لیے احرام ضروری البتہ اگر خلی یا خارمی اگر میقات سے باہر نکل آئے بھی یہ بھی اب جب واپس جائیں گے تو ان کے لیے حرام ضروری بھائی تھا حرام کا رہنے والا یا خل کا رہنے والا ان کے لیے تو ضروری نہیں تھا کہ مکہ جاتے ہوئے کیا کریں بے حرام بانے لیکن انہوں نے کیا کیا آمی کسی آمی کام سے میقات کی حدود سے باہر نکل آئے اب ان کو بھی کیا کرنا پڑے گا حرام ماننا پڑے گا یا حج کریں گے یا عمرہ وہ ضروری ہو بہن حج یا عمرہ ضروری ہاں البتہ اگر آفاقی مساس سے تو گزرنا چاہتا ہے لیکن مکہ جانے کا ارادہ نہیں ہے حرام جانے کا ارادہ نہیں ہے اس کا بھائی ہل کے اندر کسی شہر میں اس نے جانا ہے تو اب اس کے لیے حرام ضروری نہیں ہے بھائی. اب بغیر احرام کے بھی وہ جا سکتا ہے بھائی مثال سے گزرا کیونکہ اس میں مکہ جانا ہی نہیں حرام کی طرف جانا ہی نہیں ہاں اب جب یا اس وقت احرام ضروری نہیں تھا پھر بعد میں اس کا اس حل کے اندر سے اس کا ارادہ بنا میں کدھر چلا جاؤں مکہ چلا جاؤں اب اس کا بھی وہی حکم ہے جو ہلی کا تھا ہلی کے لیے احرام ضروری تھا نہیں تو اب اس کے لیے بھی احرام ضروری نہیں ہے بھائی مسئلہ سب کو سمجھ میں آ اچھی طرح تو وہ ہارمی کن کو کہیں گے جو خارم شر شریر کے اندر رہتے ہیں بھائی مکہ کے چار میل پانچ میل چودہ پندرہ میل تک خرد ہیں اور پھر اس کے بعد بھائی جو مقاص اور حرام کے بیچ رہتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں کہلاتے ہیں اور جو مقاص سے باہر کے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں آ... آفاقی کہلاتے ہیں دیکھئے بھئی اب کتاب پر دیکھئے وَالْمَوَاقِطُ الَّتِي لَا يَجُوزُ أَن يَتَجَاوَزَهَا الْإِنسَانُ إِلَّا مُحْرِمًا لِكَ اب بھئی اب وہ حدود بس لارہے ہیں کون سے حدود ہیں میقات کی بھئی میں نے خوب مختصرا بتا دیا بھئی اور مواقیت یہ جمع ہے کس کی؟ میقات ہی اور وہ مواقیت الَّتِي لَا يَجُوزُ کہ جائز نہیں آئی ہیں تجاوز حل انسانوں کے ان سے آگے بڑے انسان اللہ محرمن مگر یہ کہ وہ محرم ہو بھائی حالت حرام میں ہو جو بھائی مگر یہ کہ وہ محرم ہو لی اہل مدینہ تھی وہ مواقع اہل مدینہ کے لیے کیا ہے ذل ظولفلیف تھی بھائی یہ ایک مقام ہے مدینہ منورہ کے قریب بھائی سمجھ میں آیا یہ حد ہے یہ میقات ہے مدینہ کی طرف سے جو بھی مکہ کی طرف مکہ جانا چاہتا ہے اسے یہیں سے کیا کرنا پڑے گا احرام ماننا پڑے گا بھائی یہ, یہ حدود وہ ذکر کر رہے ہیں بھائی ولی عراق اور عراق والوں کے لیے میقات وہ ذات عرق ہے بھائی ذات اللہ ذات و عرق بھائی یہ کوئی جگہ ہے عراق کی طرف بھائی ولی اہلی شامل جوشفا اور اہل شام کے لیے بھائی جو ملک شام کے رہنے والے ہیں ان کے لیے میفا ہے یعنی شام کی طرف سے کوئی آئے تو جحفہ سے گزرتے ہوئے اس کا محرم ہونا ضروری ہے احرام باندھے ہوئے ہو ولی اہل نجد قرن اور اہل نجد بھائی ان کے لیے کون سی جگہ ہے ہے اہل یمن, یمن کے لیے جو میقات ہے وہ یلملم لم ہے بھائی سمجھ میں ہمارے لیے بھی پاکستان والوں کے لیے بھی میقات یلملم لم ہے بھائی ہماری جانب ہے بھائی سورج سمجھ میں آگے بھائی یہ حدود ذکر ہوئی کس چیز کے حدود ذکر ہوئی میکات جہاں سے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں ہے بھئی فَإِن قَدَّمَ الْإِحْرَامَ عَلَىٰ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ جَازَ اگر مقدم کر دیا احرام کو ان میقاتوں پر جازہ تو یہ بھی جائز ہے بھئی ہمارا مقاط تو ہے یا لم لم تو اس سے پہلے آپ احرام بان لیتے ہیں بھئی یہیں پر اپنے گھر سے آپ بان لیتے ہیں یا ائرپورٹ سے آپ احرام بان لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے بلکہ یہ افضل ہے بلکہ افضل ہے بھائی وہاں پر تو ضروری ہے باندھنا لیکن اگر یہیں سے باندھ لیں تو یہ اور بھی اچھا ہے بھائی وہ منکانا بادل مواقع لو اور جو کوئی مواقیت کے بعد ہو رہتا ہو بھائی مسات سے باہر والوں کی بات ہو گئی اب میسط کے اندر کون رہتے ہیں بھائی ان کی بات کرنے لگے وہ منقانہ بادل مواقع اور وہ شخص جو کس کے بعد ہو مواقع کے بعد ان کے اندر رہتا ہو تو کا میقات کیا ہے دیکھو میں نے کیا بتلایا تھا مکہ کے خاص علاقہ کیا کہلاتا ہے حرام اس حرام سے باہر کا سارا علاقہ کیا ہے کہلاتا ہے تو یہ بھائی تفصیل بیان ہو رہی ہے حج کی سمجھ آیا؟ تو جو شخص اب حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے میں نے ویسے تو بتایا بھائی خل کا کوئی آدمی اگر حرام میں جائے گا تو اس کے لیے حرام ضروری نہیں لیکن وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو حج کے لیے اب یہ کہاں سے حرام باندھے گا کہتے ہیں اس کا نقاط فیل ہے یعنی حرام سے باہر باہر اس کو احرام باندھنا ہوگا حرام کے حدود سے حرام کی حدود سے باہر کون سا علاقہ تھا تو کے اندر جہاں سے بھی یہ کیا کر لے احرام باندھ لے درست ہے بھائی سمجھ میں آیا لیکن حرام کے اندر جا کے احرام نہیں بھائی بلکہ ہاج کے لیے جا رہا ہے تو باہر ہی سے احرام جیسے میں نے بتایا عمرے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے احرام کہاں جا کر باندھنا پڑے گا وہ مسجد عائشہ جو کس کے اندر ہے حرم میں ہے یا خیل میں ہے؟ خیل میں میں میں ہے ہے ہے وہ سے باہر نکل کر بھائی تو خیلی شخص کے لیے حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کو یہیں سے افضل یہی ہے کہ کیا کرے اپنی جگہ سے ہی اے حرام باندھ لے اور اگر چاہے تو آئیں جب حرم میں داخل ہونے لگے اس سے کچھ پہلے کیا کر لے اے حرام سورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کوئی بات نہ سمجھے سمجھ میں آئے تو پوچھتے جائیں بھائی تو کہتے ہیں وہ من کان بادل مواقع فمیقات اور جو کوئی مواقع کے بعد رہتا ہو یعنی ان کے اندر رہتا ہو فمی کا تو اس سورت میں اس کا میقات کیا ہے بھائی حل ہے, بھئی حل ہے وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ تَبْ مِقَاتُهُ فِي الْحَجِّ الْحَرَمُ وَفِي الْعُمْرَةِ الْحِلُ اور جو شخص مکہ مکرمہ میں ہو تو اس کا میقات بھئی حج کے اندر حرم ہے اور عمرہ کے اندر حیل ہے بھئی یہ بات اچھی طرح سمجھ لو بھئی میں نے کیا بتلایا آپ مکہ چلے گئے یہاں سے حرام باندھ کر گئے تھے بھئی عمرہ کر لیا آپ دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں کیا طریق جائیں گے کہاں جائیں گے حرام کے حدود سے بھائی کون سی جگہ ہے خیل معلوم ہوا عمرے کے لیے میقات کیا ہوا مزید. جو مکہ میں رہتا ہو اس کے لیے میقات کیا ہوا خیل ہوا تو عمرے کے لیے جو بھی عمرہ کرنا چاہے اس کے لیے کیا ہے خیل میں جائے اور وہاں سے حرام باندھ آئے عمرے کے لیکن حج کے لیے ایک شخص مکہ مکرمہ میں ہے وہ حج کرنا چاہتا ہے تو کیا اب بھی اس کے لیے ضروری ہے جائے وہاں جا کے احرام باندھی اور نیت وغیرہ کر کے کہتے ہیں نہیں بھائی حج کے لیے ہم نے عمرے کے لیے ہمیں ہاں یہی آنا پڑتا تھا کیا کرنا تھا بھائی یہ عمرہ کس چیز کا نام تھا طواف اور ساڑی تو کچھ پہلے سفر آ جائے تو اس لیے وہاں ضروری تھا کہ کہاں جائے پہلے ہیل میں جائے اور پھر یہاں آ کر عمرہ کرے اور حج تو اس نے یا نہیں کرنا بھائی حج کے لیے تو اب نکلنا پڑے گا کہاں حرفات جانا پڑے گا تو حج کے لیے یہیں مکہ کے اندر ہی کیا کر لے اپنی جگہ پر ہی اے حرام باندھ لے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی ہاں اب ہیل جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ مکہ کے اندر ہی کوئی تو کہتے ہیں من کان ابھی مکہ تفقات ہو فی وہ جو شخص مکہ مکرمہ میں ہو تو اس کا میقات حج کے اندر حرم ہی ہے کیا معنی حرام وہی مکہ کے اندر ہی احرام باندھے اور عمرہ کے اندر اس کا میقات کیا ہے, ہے بھائی اب دیکھیے تفصیل بتلا رہے احرام کا طریقہ بھائی وہراد اوتوز اور جب ارادہ کرے احرام کا تو غسل کر لے اوتوز یا کیا کر لے وضو کر لے ور غسل اور غسل کرنا افضل ہے و لبی سے جدید اور پہن لے دو نئے کپڑے بھائی وہ دو نئی چادریں احرام والی او غسی یا دھولی ہوئی نئی پہن لے یہ بہتر ہے ورنہ دھول نہیں ہے تو دھولی ہوئی پہن لے اظہار ایک کیا ہوگی ایک ازار تہ بند نیچے باندھنے کے لیے اور ادا ان دوسری چادر ہے بھائی دھلی ہوئی بن اور خوشبو لگا لے تو یہ کس کو کہتے ہیں خوشبو کو ان کا نہو اگر اس کے پاس ہو بھائی بھائی یاد رکھو میں نے ابھی آپ کو بتلایا احرام ایک دفعہ جب محرم ہو گیا پھر خوشبو نہیں لگا سکتا ابھی یہ محرم نہیں بنا بھائی سمجھ میں محرم نہیں بنا تو اب پہلے اس سے پہلے پہلے خوشبو لگا لو کیونکہ اس کے بعد اب آپ نے کئی دن تک بھائی نہ خوشبو لگا سکتے ہیں نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں نہ بال کاٹ سکتے ہیں وغیرہ تو اس لیے اس سے پہلے پہلے غسل بھی کر لو سمجھ میں آیا پاک صاف ہو جاؤ اور کیا کرو خوشبو وغیرہ بھی پہلے پہلے لگا لو گئی بعد میں اس کا اثر باقی رہے گا لیکن آپ نے تو خوشبو حیران کے بعد نہیں لگائی بلکہ پہلے لگائی اس کی تو چائے اگرچہ بعد میں بھی ان چادروں پر خوشبو لگی ہوئی خوشبو ان سے آ رہی ہے لیکن وہ خوشبو آپ نے پہلے کی لگائی تھی جب نیت کر لی تلبیہ وغیرہ کہہ دیا اس کے بعد آپ نے کوئی خوشبو نہیں لگائی بھائی تو کہتے ہیں وہ ان اینکان لہ اور خوشبو لگا لے اگر اس کے پاس ہو وہ فلارین اور دو رکعتیں پڑھ لے میں نے بتلایا تھا بھئی حرام باندھنے کی کیا کرنا پڑے گا دو رقطیں پڑھنے پڑیں گی وقال اور یہ کہے اللہ ارید الحجر اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں پس اس کو میرے آسان فرما دیجیے و تقبل ہم اور مجھ میرے سے اس کو قبول فرما لیجیے میری طرف سے اسے قبول فرما لیجیے سو میولبی عقیب صلاتی ہی پھر تلبیہ پڑھے نماز کے بعد کیا کرے تلبیا پڑے فانف ردم بل حجی بھائی میں نے بتایا تھا حج کتنے طریقے ہیں بھئی تین طریقے ہیں حج افراد حج کران اور حج تمتع بھئی یہ اب تفصیل آئے گی ساری حج افراد کی آگے پھر قیران کا الگ اس کی تفصیل بتائیں گے اور تمتع کی ہاں قریب قریب بہت تھوڑا سا فرق ہے وہ آ جائے گا بھئی تو کہتے ہیں فنکان مفرد امبل حج اگر وہ کرنے مفرد تھا حج میں یعنی حج افراد کرنے والا آدمی ہے تو نواب تلبیتی ہی نیت کرے گا اپنے تلبیہ کے ساتھ الحج کس چیز کی نیت کرے گا حج کی نیت کرے گا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی حج کی کہ میں حج کے لیے بھائی آپ جا رہے ہیں حج پر بھائی کیا کیا آپ نے احرام غسل کیا احرام باندھ دیا دو چادریں باندھی دی بھائی اور دو رکعت نفل پڑھ لیے پھر یہ دعا پڑھی اللہ ارید الحد جافیت و تخبل ہمی اس کے بعد تلبیہ پڑے گا لب اک اللہ بھائی آگے آ رہا ہے صاحب خدوری خود ذکر کریں گے اور یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے کیا نیت کرنی ہے آپ کس لیے جا رہے ہیں حج کے لیے کہ عمرے کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج کی نیت کر لے مانا ہے مفردن بالحج نوا الحج تو نیت کرے گا اپنے تلبیہ کے ساتھ حج کا حج کی نیت کرے گا بھائی وہ تلبیت اور تلبیہ یہ ہے کہ یوں لبیک انمدا ونیہ مت الق لا شری کا سمجھ میں آئے بھائی لب لا الیک لکا لب انمدا ونت الکا ول ملک لا شری کا لک یہ تلبیہ ہے بھائی اور یہ پڑھتے ہوئے کیا نیت کرنی ہے حاج کی نیت کرنی ہے خرصیت ہے بھائی لبیکلّیک میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں بار بار آپ کی اطاعت کے لیے حاضر ہوں ایل میں بار بار آپ کی عبادت کے لیے حاضر ہوں لبیک میں حاضر ہوں لا شریک لبائک اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کی طاقت و عبادت کے لیے انَ الحمد مطلق اول ملک اے اللہ تمام حمد بھی آپ کے لئے ہے اور تمام نعمتیں بھی یعنی تمام نعمتیں بھی آپ ہی کی طرف سے ہیں والملکو اور بادشاہی بھی ساری آپ ہی حکومت بھی آپ ہی کیا بادشاہی بھی آپ کے لئے ہے لا شریک علک اے اللہ کوئی شریک نہیں ہے وَلَا يَنْبَغِيْ أَن يُخِلَّ بِشَئِئِ مِّنْ حَذِهِ الْكَلِمَاتِ اور مناسب نہیں ہے کہ وہ خلل ڈالے کسی چیز کا ان کلمات سے میں یعنی مراد کمی کرنا اور مناسب نہیں ہے کہ وہ کمی کریں ان کلمات میں بھائی یہ جو تلبیہ کے کلمات ذکر ہوئے ان میں کمی کرنا درست نہیں ہے مناسب نہیں ہے فائن زیادہ سیا جاگا ہاں اگر ان میں زیادتی کرے تو یہ جائز ہے بھائی اسی طرح اور اچھے اچھے کلمات اگر ساتھ ملانا چاہے تو ساتھ ملا سکتا ہے لیکن ان میں کمی کر دے کچھ کہے کچھ نہ کہے نہیں بھائی یہ سارا کہے اور ساتھ اور بھی اچھے اچھے کلمات بھائی اللہ کی تعظیم کبریائی وغیرہ کے کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے فعزہ لبا دیکھا جب اس نے تلبیہ کہہ دیا فقاد تحقیق یہ محرم ہو گیا بھائی وہ صرف دو چادریں پہن سے ہی محرم نہیں ہوا تھا بلکہ کیا کی اس نے تلبیہ کہا اور نیت کی بھائی اب محرم ہو گیا سمجھ میں آیا تو وہ خوشبو پہلے لگائی تھی محرم اب بنا ہے فلیت تقیمہ نہ پس چاہیے کہ وہ بچے اس چیز سے جسے اللہ نے منع فرمایا ہے بھائی وہ کیا چیزیں ہیں من بیانیا ہے مینا رفیول جدال من بیانیہ اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں بس چاہیے کہ وہ بچے ان چیزوں سے جن سے اللہ نے روکا ہے یعنی کہ جمع رفت کس کو کہتے ہیں جمع یعنی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے بچے اب بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا ول خوف اور گناہوں سے بچے بھائی گناہوں سے گناہوں سے تو ویسے بھی بچنا ضروری اس حالت میں اب حالت حیران میں اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا جی تو گناہوں سے بھی بچے ول کس سے بچے بھائی جدال لڑائی جھگڑے سے بھائی اپنے ساتھیوں سے لڑائی جھگڑا نہ کرے بھائی ولاق طوفید اور شکار بھی قتل نہ شکار کو بھی قتل نہ کرے بھائی یاد رکھ کے یاد رکھو حالت احرام میں ہے بھائی اب کسی چیز کو نقصان نہیں دینا بھائی کسی سے جھگڑنا نہیں گناہ نہیں کرنے بیوی کے پاس نہیں جا سکتا شکار کو قتل نہیں کر سکتا ولاو شیرو الیح ولاد اللہ ہی نہ شکار کی طرف اشارہ کرے ولاد الس پر رہنمائی کرے بھائی سمجھ میں آیا کسی چیز کو کسی بھی انداز میں تکلیف نہیں دینی شکار آپ کو سامنے نظر آپ سفر میں جا رہے ہیں مثلا بھائی دو شکار نظر آیا آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کیا کریں شکار کر رہے ہیں آپ حالت حرام میں آپ محرم ہیں محرم بھائی اور اپنے ساتھی کو بھی نہیں کہہ سکتے بھائی وہ شکار ہے وہ شکار ہے میں اشارہ بھی نہیں کر سکتے زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے بھائی کہ اب یہ بھی اس طرف کو شکار گیا ہے جی تو کہتے ہیں ولا یو شیرو نہ تو اس کی طرف اشارہ کرے یعنی ہاتھوں سے ولا ید اللہ اس پر رہنمائی کرے یعنی زبان کے ذریعے ولاس کمی سن ولا سرا ویلا اور نہ ہی قمیص پہنے بھئی قمیص بھائی ولا شرابیلا اور نہ شلوار بھائی بھائی سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا بھئی سمجھ میں آیا قمیص اور شلوار تو سلی ہوئی چیزیں ان کو نہیں پہن سکتا ولا عمامتا اور پگڑی بھی نہیں باندھ سکتا ولا کلن سوا اور ٹوپی بھی نہیں بھئی ولا قباہ بھائی قبا بھی نہیں پہن سکتا کپا پی جیسے آج کل قمیض کے اوپر شیروانی پہن لیتے ہیں یا کوٹ وغیرہ اس طرح یہ شیروانی کی طرح ایک چیز تھی جو قمیض کے اوپر پہنی جاتی تھی لمبی قمیض کی طرح ہوتی تھی اور درمیان سے اس کو باندھ لیا جاتا تھا کمر پر سے کیا کرتے تھے اسے باندھ وہ کباب ہے وہ بھی نہیں پہن سکتا ولاخ فین اور موزے بھی نہیں پہن سکتا اللہ اللہ جیتا نالین مگر یہ کہ کہنا پائے جوتے نالین جوتوں کو کہتے ہیں بھائی بھائی موزے بھی نہیں پہن سکتا مگر یہ کہ جوتے نہ ملیں بھائی جوتے نہ ملیں بھائی ف مِنْ أَسْفَلِ اص پس جب جوتے نہ ملے اب کیا پہننا چاہتا ہے وہ بے کے بعد جوتے ہی نہیں ہیں اب کیا پہننا چاہتا ہے موزے, موزے پس فیک پس ان کو کاٹ لے مِنْ أَسْفَلِ فل کابین سے نیچے تک کہاں سے نیچے کاٹے گا بھائی او ہو یاد رکھنا یہاں کابین سے ٹخنے نہیں مراد بھائی سے یہاں ٹکنے مراد نہیں بھائی کاب سے مراد وہ ابری ہوئی ہڈی ہے پاؤں کی جہاں میں باندھے جاتے ہیں بھائی کہاں باندھے جاتے ہیں تسمے بھائی ہاں یہ دیکھو یہ قدم پر یہ ابری ہوئی ہڈی نظر آ رہی ہے بھائی دیکھو یہ ہڈی یہ بھائی پاؤں کے جو کس کی طرف اوپر والا سامنے والا حصہ جہاں تسمے باندھے جاتے ہیں یا آپ ہاتھ لگائیں یہ اوپر والی ہڈی ایک سخت حصہ ہے یہ یہ کاب ہے یہ کیا ہے کاب ہے بھائی اس کو آپ دیکھتے ہوں گے حاجی جب احرام باندھتے ہیں جاتے ہیں تو ایسی جوتی پہنتے ہیں کہ یہ ہڈی ننگی ہو گئی دیکھا یعنی کبھی آپ نے غور نہیں کیا تو اب غور کرنا بھائی وہ ہوائی چپل وغیرہ اسی لیے لیتے ہیں کہ یہ سامنے والی اوپر والی ہڈی کیا ہو جائے ننگی ہو جائے بھائی یہ سمجھ میں تو لہذا اب موزے پہننا چاہتا ہے تو کیا کر لیں ان موزوں کو یہاں سے کاٹ لے کے تاکہ یہ ہڈی کیا ہو جائے ننگی ہو جائے بھائی یہاں تک ان کو کاٹ لیں یعنی جوتے کی طرح ہی ان کو بنا لے بھائی تو یہ مانا ہے بھائی اللہ اللہ جدا نہ مگر کے جوتے نہ پائے کابین تو کاٹ لے ان کو بھائی کعبین سے نیچے تک بھائی سمجھ میں کابین سے کیا مراد ہے اس تسمیں باندھنے کی جگہ پر جو ابری ہوئی ہڈی ہے بھائی ہر پاؤں میں ایک ہے تو کعبین دو ہو گئے بھائی ولا ی رو اور نہ سر ڈھام پہ سر بھی نہیں ڈھانپ سکتا مالا نہ حرام باندھا ہے ولا و اور نہ اپنے چہرے کو بئی ولا یا مسکو بن اور خوشبو بھی نہیں لگا سکتا ولا خلے کو اور حلق, حلق, حلق, حلق کہتے ہیں بھائی سر منڈوانا بال ختم کرنا سر پر سے یو ٹینڈ کروانا بھائی ولا یہ سہو اور اپنے سر کو حلق بھی نہیں کروا سکتا ولا شارا بدنی ہی اور نہ اپنے بدن کے بال بھائی ولا یا قسمین لہیتی ہی اور نہ کاٹ سکتے اپنی داڑھی ولا داڑی میں سے ولا منظوی ہی اور نہ اپنے ناخن بھائی ناخنوں کو بھی کاٹنا درست نہیں ہے داڑھی کو کاٹنا بھی درست نہیں ہے ولاسو مصبو غم بھی ورسن اور نہیں پہن سکتا ایسا کپڑا مصبوغ جو رنگا گیا ہو بھی ورسن ولا بھی اور ولا بھی اور جو رنگا کیا ہو کس کے ساتھ ورف ایک بوٹی ہے بھائی جس کے لیے کیا, کیا جاتا تھا کپڑوں کو رنگا جاتا تھا اور اسی طرح زعفران کے ساتھ بھی نہ رنگے ہوئے ہوں وہ کپڑے ولا بی عصفر اور عسفر بوٹی کے ساتھ بھی نہ رنگے ہوں بھائی سمجھ میں منائے حدیث وغیرہ میں ان سے بھائی ان کی خوشبو وغیرہ ہوتی ہے رنگ بھی ہوتا ہے اور ساتھ خوشبو بھی ہوتی ہے اللہ یقون غسیلا بھئی کیا کہا ایسا کپڑا نہ پہنے جس کو ورس، یا عصفر کو سے رنگا گیا ہو غص مگر یہ کہ وہ دھولا ہوا ہوا ہوا ہے ولان پوز سے اس کے دو مانا ہو سکتے ہیں والانا لفظی مانا تو یہ ہے کہ اس سے رنگ نہیں جاتا بھائی دھویا بھی ہے کیا ہے اوپر ذکر کیا ہوا رنگے ان چیزوں سے رنگے ہوئے کپڑے نہ پہننے یعنی وہ چادر ان سے رنگی ہوئی نہ ہو اب ایک شخص نے چادر سے وہ رنگ جائے نہیں رہا تو اب جا کر اس پہ دھو لیا ہے اور رنگ نہیں جا رہا اب کوئی حرج نہیں اب کیا کر سکتا ہے اسے پہن تو یہ مانا والا اللہ پون غصل مگر یہ کہ وہ دھلی ہوئی ہو وائن سے اور اس کا رنگ ختم نہیں ہوتا بھائی رنگ اس کا جاتا نہیں ہے اترتا نہیں ہے یہ معنی ہے بعض علماء نے کہا اس کا معنی یہ ہے یہ کہ اس سے خوشبو نہ آتی ہو دھونے دھو دیا ہے اب اس سے خوشبو نہیں آتی بھائی سمجھ میں تو دونوں معنی ٹھیک ہے بھائی لیکن لفظی تر زمانے میں بتلا دیا خود اس سے وہ کا کیا معنی کہ اب جاتا نہیں اس سے رنگ بئی ولابا سب الحمام اور کوئی حرج نہیں ہے کہ غسل کرے اور یہ کہ داخل حمام میں داخل ہو ہوتی محملی اور کوئی حرج نہیں ہے کہ سایہ لے کسی گھر کا بے سایا لے بھئی کسی بھئی کسی چیز کے سائے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے یا اور کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اصل کرے اور ہمامام میں داخل ہو اور سایہ لے کسی گھر کا کسی چیز کے سائے میں کھڑا ہوتا ہے ول محمل میں نے بتلایا بھائی محمل اور کیا کرتے تھے اونٹ کے اوپر باقاعدہ ایک کمرہ بنا لیتے تھے بھائی لکڑی اور کپڑے بھائی لکڑی وغیرہ کے ڈنڈے آپس میں باندھ دیے بھائی اور ان پر کپڑا ڈال دیا اندر بیٹھنے کی جگہ بنا لی تو یہ کمرہ نما بڑے زبردست قسم کے عمدہ قسم کے قسم قسم کے بناتے تھے اردو میں اس کو ہودج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آہ. ہودج بھائی تو یہ محمل بھائی اگر ہودج کا سایا لے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے وہ اشی فی ہل ہیمیان ہیمیان کہتے ہیں کمر سے باندھی جانے والی روپے پیسے کی پیٹی اور تھیلی روپے پیسے کے لیے کیا کیا جاتا ہے بھائی کمر سے ایک تھیلی اور پیٹی باندھی جاتی ہے جسے کیا کہتے ہیں ہمیان تو کیا احرام کی حالت میں ہمیان باندھ سکتا ہے یا نہیں باندھ سکتا فرمات صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ ہمیان باندھ سکتا ہے بھائی کیونکہ یہ سلے ہوئے کپڑوں کے زمرے میں نہیں آتی یہ تو ایک کمر باندھا ہو گیا بھائی تو جی تو کہتے ہیں اور جی فی ہی ساروں کا کافلا پر ہو رہا ہے اور کوئی حارج نہیں ہے کہ باندھ لے فی ہی اپنے وس میں کمر پر الہم یا نمیانی کو بال خطمی اور نہ دھوئے اپنے سر کو اور نہ اپنی داڑی کو ختمی کے ساتھ بھائی میں نے بتلایا تھا ختمی کس کو کہتے ہیں ایک بوٹی کا نام ہے بھائی جی جسے گلخیرو کہتے ہیں بھائی جی اس کے ساتھ بھی نہ دھوئے اپنے سر کو بھی نہ دھوئے اور اپنی داڑھی کو بھی نہ دھوئے وہ نہ تلبیتی عقیب الاد بقثرت پڑے طلبی ہمارا نا نمازوں کے بعد نمازوں کے بعد بار بار تلبیہ پڑھتا رہے وک اللہ شارا پن شرف کہتے ہیں بلند جگہ کو وک الما الا شاراپن اور وہ جب بھی چڑھے اونچی جگہ پر کسی اونچی جگہ پر راستے میں بھئی کہیں نیچی جگہ ہے کہیں اونچی جگہ ہے اونچی جگہ پر چڑھ رہا ہے تو اس وقت بھی کیا کرے او او او تلبیہ بلند آواز سے پڑھتا رہے اوہ بپا وادی یا اترے کسی وادی میں بھائی یعنی چڑھائی پر چڑھے تو بھی کیا کرے تلبیہ تو ویسے تو پڑھتے ہی رہے تلبیہ خصوصاً ان مقامات پر بھی ضرور پڑھے بھائی بلند مقام پر چڑھے اوہ بتا وادی یعنی یا کسی وادی میں اترے او یا رخ بانو و کسی سوار سے ملے یا کسی سواروں سے ملے و اور صبح کے وقت بھائی تو ان وقتوں میں خصوصاً کیا کرنا چاہیے اس کو تلبیہ, تلبیہ بھائی سمجھ میں آیا بھائی سارا سارا حج بھائی عشق و محبت کا مظہر ہے بھائی عشق و محبت کا تو بار بار تلبیہ پڑھتا رہے بھائی بار بار خصوصاً بتلایا نمازوں کے بعد بھائی اونچی آواز سے تلبیا پڑھتا رہے کسی بلند جگہ پر چڑھے تو تلبیہ خصوصاً پڑھتا رہے کسی اترائی میں اترے تو پھر رلبیا پڑھتا رہے سواروں سے ملتا ہے تلبیہ پڑھتا رہے صبح کے وقت میں کیا کرتا رہے خصوصاً بکثرت پڑھے بھائی ویسے بھی ہر وقت پڑھتا چلا چلا جائے بھائی فادہ خالہ بھی مکہ تھا جی دیکھا بھائی اب مکہ پہنچا حاجی بھائی ف دَخَلَ بِمَكَّةَ جب وہ داخل ہو جائے مکہ میں بھئی آپ مکہ کا لفظ جہاں بھی آتا ہے السلام اس پر داخل نہیں کرتے بھائی فَإِذَا داخلہ بِمَكَّةَ تب دادا الْحَرَامِ جب داخل ہو جائے مکہ مکرمہ میں تو ابتدا کرے مسجد الحرام سے فضا آئین البئی تک کب اللہ جب مشاہ کا مشاہدہ کرنا جب مشاہدہ کرے یعنی دیکھ لے بیت اللہ کو کب حل کہے کہ مانا, مانا ہے قال الرجل اللہ اللہ اکبر اور حل کا معنی ہے قال رجولو لا الہ الا اللہ بھائی عربی میں کرتے ہیں بھائی پورے جملے کو مختصر کر کے اس سے ایک ہی سیگا بنا لیتے ہیں اس کو نحت کہتے ہیں بھائی نحت اور جب بیت اللہ کا مشاہدہ کر لے تو تکبیر کہے اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہے سم بالحجر الاسود بالحجر جین پہ فتحہ پڑنا بھائی حجر اسود نہیں ہزر اسود ہے جب پھر ابتدا بھائی طواف کرنا ہے بھائی کہاں سے شروع کرے گا میں <سلام> نے <سلام> کیا بتلایا حضر اسود سے <سلام> وہی بات کرنے لگے اب تفصیل بتلانے لگے تو کہتے ابتدا کرے حضر اسود سے فس تخبال واہ پس اس کی طرف رخ کرے اس کی طرف متوجہ ہو و کب اور تکبیر کہے اور لا لاہے وارا پا یا دہی ما تکبیر اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائے تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو کیا کرے تکبیر کے ساتھ اٹھائے وسط اور اس کا استلام کرے بھائی کیا کرے استلام وہی بھائی جو میں نے ابھی بتلایا تھا حضرت اسمد کو ہاتھ لگایا بھائی ہاتھ لگانا بھائی سمجھ میں آیا جم میں ویسے بوسا تو نہیں دے سکتا ہاتھ لگا لیا بھائی یہ استلام ہے ہاتھ کو پھر بوسا دے دیا بھائی تو اس کا استلام کرے بھائی وقع بالا ہو انستا اور اس کا بوسا دے اس کو بوسا دے انتہا اگر اس کی استطاعت رکھتا ہے ضیا مسلم بغیر اس کے کہ وہ اذیت دے کسی مسلمان کو بھائی بڑا ہجوم ہوتا ہے بڑا زور لگتا ہے حضر اسود پر جاتے گئے ہر شخص چاہتا ہے میں حضر اسود کو گوسا دوں بھائی جس وقت ہجوم ہو اس وقت تو بیت اللہ کے قریب پہنچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ہجوم جس وقت بالکل نہ ہو اس وقت بھی حضر اسود پر کو گوسہ دینا بڑا مشکل کام ہے کوئی بڑا مشکل کام ہے سمجھ میں آیا تو لہٰذا اگر کوئی جائے تو ایک آدھ دفعہ تو چلو جس وقت ہجوم نہ ہو چلا جائے بار بار دیگر مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ہر شخص جاتا ہے کم از کم میں ایک دفعہ تو بوسا وہیں جا کر دوں بھائی تو باقی مرتبہ پھر بھائی استعلام کرے استعلام ہی میں نے بتلایا مشکل ہے بھائی بھائی دور سے کیا کرے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کی طرف ہاتھ اٹھائے گا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہے اور ہاتھوں ہی کو بوسا دے دے گا بھائی تو کہتے ہیں وَاسْتَلَمَهُ اور اس کا استلام کرے وَقَبَّلَهُ اور اس کو بوسا دین استطاع اگر استطاع ترکتا ہے من غیر ایوزیہ مسلمان بغیر اس کے کہ عذیت دے تکلیف دے کسی مسلمان کو سُمَا قَضَعِ يَمِينِهِ مَا, مَا يَلِي الْبَابَا پھر شروع ہو جائے اپنی دائیں طرف سے وہ جو ملی ہوئی ہے دروازے کی میں نے بتلایا تھا بھئی اب طواف کس طرف کو چلنا کس طرف کو ہے حضر اسود کے بالکل ساتھ کیا ہے بیت اللہ کا دروازہ ہے اس جانب کو چل پڑنا ہے بھائی دیکھا وہی بات کریں پھر شروع ہو آخا کا کیا مانا یہاں کرنا ہے شروع ہو پھر شروع ہو جائے آئی اپنی دائیں طرف سمجھ میں آیا بھائی یہ جب میں حضر اسود کی طرف رخ کرتا ہوں تو بیت اللہ میری دائیں طرف دروازہ دائیں طرف ہی بن جائے گا بھائی کس طرف بنے گا دائیں طرف وہ جو اختلاف کر رہا ہے جو بوسہ دے رہا ہے یہ جو حضر اسود کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے اس کے دائیں طرف بنتا ہے اسی جانب کو چل پڑے جو دروازے کی جانب ہے سم ما خزائیں پھر شروع ہو اپنی دائیں اپنی دائیں طرح با باپ وہ جانی جو ملی ہوئی ہے دروازے کے ساتھ اس ہار میں کہ اس نے اجتبا کیا ہو اپنی چادر کا قبل سالک اس سے پہلے اس سے پہلے کیا کر لیا ہو اپنی چادر کا اجتبا کر لیا ہو کیا کر لیا ہو استبا استبا یاد رکھو بھائی تفصیلات دیکھو آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہے ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو ہر وہ طواف جس کے بعد کیا ہو سعی ہو اس طواف کے میں استباع کرنا پڑے گا بھائی استفاع اس کو کہتے ہیں اوپر چادر پہنی ہوئی ہے بھائی ایک تو تہبند کی سورج میں باندھی ہوئی ہے ایک اوپر چادر ہے اس کو دا بائیں کندھے اوپر ڈالا اور دائیں کندھے کی طرف سے بغل کے نیچے سے نکال لیا اس کو اور پھر اس کو بائیں کندھے پر ڈال دیا تو دیکھو اب ایک کندھا دایا کندھا کیا ہو گیا ننگا ہو گیا بائیں کندھے پر تو چادر ہے لیکن دایاں کندھا کیا ہوا کیا طریقہ بتلایا میں نے دائیں کندھے پر بائیں کندھے پر بائیں کندھے پر, پر کیا کریں چادر ڈالے پھر اس کو دائیں کندھے کے بھائی ویسے تو آپ چادر کس طرح لیتے ہیں دونوں کندھوں کے اوپر سے لیتے ہیں لیکن اس دفعہ کیا کرنا ہے وہی طریقہ ہے صرف دائیں کندھے کے اوپر نہیں بلکہ نیچے بغل کے نیچے سے گزار کر پھر اسی طرح بائیں کندھے پر چادر کو ڈال لیں اب ایک کندھا آپ کا یعنی دایا کندھا ننگا ہو گیا اس کو کہتے ہیں استبار کیا کہتے ہیں تو ہار وہ طواف جس کے بعد کیا ہو سعی ہو کیا کرے اس میں استبا کرے گا بھائی عمرے میں حج میں ویسے عام طواق بھائی اس میں نہیں پہ اس میں تو احرام نہیں ہوتا ذالق اور اس حال ہارنے کے تحقیق اس نے استبا کر لیا ہو اپنی چادر کا اس سے پہلے ہی بھائی تواف شروع کر رہا ہے اور طواف کے اندر کیا ضروری تھا استباع تو پہلے سے ہی اس نے کیا کیا ہو استبا کیا ہو فیقو بل بے جس پس چکر لگائے بیت اللہ کے ساتھ چکر بھئی سات چکر لگائے وَيَجْعَلُ وَرَا بھائی اور کرے اپنے کو حتیم سے باہر بھئی حتیم سے باہر سے کرے حتیم جانتے یا نہیں جانتے بھئی بھائی یاد رکھو بھئی بیت اللہ کی اگر آپ نے تصاویر دیکھی ہوں قریب سے جو تصاویر ہوں گئی یا جس میں رش وہاں نہ ہو گئی ہجوم نہ ہو زیادہ آپ دیکھنا بیت اللہ کے پرنالے والی طرف بھائی یوں کو جو دروازہ ہے دروازہ بھائی دروازے کے تو ایک بالکل ساتھ والا کونا ہے جس پہ حضر اسود لگا ہوا ہے اور دوسرا کونہ جو ہے دروازے کی طرف جانب والا اس جانب آپ دیکھنا بیت اللہ کے ساتھ نصف دائرے کی شکل میں ایک دیوار بنی ہوئی ہے بھائی پانچ چھ فٹ اونچی کتنی دیوار بنی ہے پانچ چھ فٹ اونچی ہے نصف دائرے کی صورت میں بیت اللہ کے ساتھ بھائی بالکل واضح اگر آپ نے غور نہیں کیا اب غور کرنا بھائی یہ جو حصہ ہے یہ نصف دائرے کی صورت میں بیت اللہ کے ساتھ لو بھائی چاک ہے میں آپ کو بنا کر دکھاؤں بھائی ہاں دیکھو یہ بیت اللہ چوکور کمرہ تھا یہ اس کے ساتھ بھائی یہ حصہ یوں یہاں پر یہ دروازہ ہے یہاں حجر اسود ہے یہ وہ پٹی ہے جہاں سے کیا ہوتا ہے طباق شروع ہوتا ہے حجر اسود کی سید ہے یہ دروازہ ہوا اور یہ کیا ہوا یہ چھوٹی سی دیوار بھائی پرنالے کی جانب یہ حتیم کہلاتی ہے بھائی یہ کیا کہلاتے ہے حکیم بھائی تو آپ یاد رکھنا یہ حکیم بھی دراصل بیت اللہ کا حصہ ہے حتیم وہ جو چھوٹی سی دیوار آپ کو تصویر میں نظر آئے گی وہ حکیم کہلاتی ہے یہ جگہ حکیم کہلاتی ہے لیکن یاد رکھنا یہ بیت اللہ سے الگ نہیں ہے یہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے بیت اللہ لیکن اس کو پورا کیوں نہیں کیا وجہ یہ بھائی وجہ یہ کہ مشقین مکہ کے زمانے میں سیلاب وغیرہ آئے اور بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا بھائی کافی نقصان پہنچا بھائی کچھ گر گئی دیوار وغیرہ کچھ نقص... کافی نقصان ہوا تو اب انہوں نے مش بیت اللہ کی وہ بہت زیادہ تعظیم کر دیتے بھائی چنانچہ سارے قبیلوں والے اکٹھے ہوئے کہ کیا کیا جائے بھائی بیت اللہ کی تعمیر کی جائے بھائی چنانچہ کہتے ہیں ہاں بھائی بیت اللہ کی اب عمارت بڑی کمزور ہو گئی ہے اب دوبارہ اس کو بنانا چاہیے تو بیت اللہ کو دوبارہ بنانا چاہیے چنانچہ آپ بھائی بنائیں گے لیکن اس میں ہم نے حلال پیسہ لگانا ہے حرام ایک ذرہ نہیں لگانا چنانچہ حلال پیسے اکٹھے کر رہے ہیں بھائی صرف حلال حلال اتنا احترام تھا بیت اللہ کا بھائی اندازہ لگاؤ چنانچہ پیسے اکٹھے کیے لیکن اتنے پیسے نہ ہوئے کہ یہ ساری جگہ کی چار فی الحال جتنی عمارت بن سکتی ہے وہ بنا دو چنانچہ اتنے پیسے تھے کہ اس کے ساتھ عمارت بنا دی گئی اور وہ حکیم والا حصہ چھوڑ دیا گیا حکیم والا حصہ لیکن کتنا عظیم فائدہ ہوا بھائی اس کی وجہ سے بیت اللہ تو بند رہتا ہے مولانا اس کو تو صرف بادشاہوں کے لیے کھولتے ہیں کوئی اس کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا آج آج آپ بھی اگر جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر میں نماز پڑھوں بھائی آپ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اللہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں گا بھائی علما فقا فرماتے ہیں بھائی کیا کرے حسین کے اندر جائے اور جا کر نماز پڑھ لے یہ بیت اللہ ہی ہے بھئی. پوری ہو جائے تو یہ بیت اللہ ہے بھئی. تو بیت اللہ کو جب کوئی عادی بھائی وہ دیوار دیوار جو تھی اب عمارت پوری طرح تو بیت اللہ کی تو گری نہیں تھی تو اب پیسے اکٹھے کر لیے اب سوچ رہے ہیں بیت اللہ کو یہ جو بنی باقی کمرہ بھی تو ہے اب اس کو گرائیں کیسے بھائی ہر ایک ڈرتا تھا کہ اگر میں نے اس کی دیوار پر کدال چلائی اس کے ایک پتھر کو بھی میں نے اکھاڑا تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے مجھ پر عذاب نازل ہو گئی کئی دن تک اسی انتظار میں رہے ہر ایک ڈر رہا ہے سارے سردار جمع ہیں کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی جائے وہی گری ہوئی دی بنانے بھائی تعمیر کا ارادہ ہے اس کا ارادہ ہے تو نقصان کا بھی نہیں پھر بھی ڈر رہے تھے کہ ہم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے بھائی مشرقی مکہ کی بات کر رہا ہوں بھائی آخر ایک دن کئی دن کے بعد بھائی ایک دن ایک سردار نے ہمت کی اور کدال اٹھائی اور جا کر کہا اے اللہ ہم نے خیر ہی کا ارادہ کیا ہے کوئی نقصان کا ارادہ نہیں ہم اس کو بنانا ہی چاہتے ہیں کلمات وہ جو اس نے کہے اپنے اور پھر کدال چلائی بھائی سارے ڈرتے رہے ابھی عذاب آیا اس پہ ابھی عذاب آیا اس کے اوپر لیکن پھر دیکھا اس کو کچھ نہیں ہوا تو پھر باقی بھی سارے شریف ہو گئے چنانچہ سارے بیت اللہ کی عمارت گرائی گئی بھائی سارے عمارت گرائی اور پھر اس کے بعد بھائی اس کی بنیادیں کھو دی تاکہ نیچے سے مضبوط بنائیں بھائی مضبوط بھائی مضبوط عمارت بنائے بھائی اب جب خدائی کی کرتے کرتے کچھ گہرائی پر گئے تو نیچے ایک سبز رنگ کی بنیاد نکلی بئی کہتے ہیں اس بنیاد تک پہنچے اب اس کو بھی اور ذرا نیچے گہرا کرنا چاہتے ہیں اس بنیاد سبز رنگ کے پتھر رکھے گئی ان کے اوپر کدال چلائی تو کہتے ہیں سارے مکہ میں زلزلہ برپا ہو گیا بھائی گئے معلوم ہو اس سے آگے کی اجازت نہیں بھائی بس یہ بنیادیں ہیں انہی کے اوپر پھر کیا کیا پھر انہوں نے بنیادیں رکھی اور پورے عمہ کمرہ تعمیر کیا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو یہ حتیم بھائی یہ جو حصہ ہے یہ بھی دراصل بیت اللہ کا حصہ ہے جب بیت اللہ کا حصہ ہے تو سواف میں ہم نے کس کے گرد چکر لگانے ہیں بھائی بیت اللہ کے گرد تو اس حتیم میں بھائی دونوں طرف سے داخل ہونے کا راستہ ہے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی تو اب تواخ کہاں سے ہونا چاہیے یہاں اس کے بیچ سے ہونا چاہیے یا باہر سے ہونا چاہیے باہر, باہر, باہر, سے, باہر, سے, باہر سے بھائی بیت اللہ کے بیچ سے ورنہ تو ہم گزریں گے یہ تو کوئی چکر نہ ہوا یہ تو آپ بیچ میں سے اس کے نکل آئے تو اسی لیے کہا چکر جب لگاؤ تو کہاں پر لگاؤ بیت اللہ حتیم سے باہر باہر, باہر, باہر لگاؤ یہ مانا ہے جلتوا پہ وارا الحطیم اور کرے اپنے طواق کو بے سے باہر بھائی ور ملو فل اشواف سلا سل اور رمل کرے بھائی اشوا جما ہے کی چکر کو کہتے ہیں اور رمل کرے گا پہلے, پہلے تین چکروں میں پہلے تین چکروں میں کیا کرے گا بھائی طواق کر رہا ہے اور احرام باندھا ہوا ہے اور استبا بھی کیا ہے ایک کندھا بھی ننگا ہے اب یاد رکھو ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو اس میں استبا بھی کرے گا اور کیا کرے گا رمل بھی کرے گا رمل کسے کہتے ہیں بھائی نہیں جانتے بھائی رم آپ نے کبھی بھائی پہلوانوں کو اکھاڑے میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے بھائی تو مقابلے کے لیے جب وہ آتے ہیں وہ ایک خاص چال چلتے ہوئے آتے ہیں فخر و تکبر کے ساتھ ہاتھ ہلاتے ہوئے بڑے ناز و انداز کے ساتھ بھائی دیکھا یا نہیں دیکھا بھائی وہ کندھے ہلاتے ہوئے اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں بھائی بڑے اور ہلکی ہلکی دوڑ تھی ہوتی ہے بھائی پوری طرح دوڑ تو نہیں رہا لیکن درمیانی دوڑ کی طرح دوڑ ہی تقریباً ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی اور خوب کندھے ہلاتا ہے اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہوا جل جلد دیکھا یا نہیں دیکھا بھائی یہ ہے رمل مولانا رمل یہ رمل اب آپ کو بھی کرنا ہے بھائی سمجھ میں آیا پہلے تین چکروں کے اندر بھائی تین چکروں وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے کفار مکہ نے روک دیا بھائی سمجھ میں آیا اور چنانچہ خیر جو وہ لمبی تفصیل ہے واقعہ وغیرہ جو ہوا چنانچہ جب اندر اب جس وقت بھائی معاہدے وغیرہ ہو گئے عمرے کے لیے آئے بھائی عمرے کے لیے اندر بیت اللہ کا چکر لگانے لگے تو مشقین نے آپس میں یہ بات مشہور کی تھی چونکہ یہ ان میں سے بہت سے اکثر لوگ وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے بھائی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو مشقین نے آپس میں یہ بات مشہور کی کہ مدینہ منورہ کے آب و ہوا نے وہاں کے بخار وغیرہ نے ان مسلمانوں کو بڑا کمزور کر دیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی آپ تم تم سب نے کیا کرنا ہے رمل کرنا ہے اس طرح بھائی پہلوانوں والی چال چلنی ہے ذرا ان کو پتہ لگے ہم کمزور نہیں ہوئے بھائی چنانچے چلے بھائی پہ بڑا روکداری ہو گیا تم لوگ تو کہتے تھے یہ کمزور ہو گئے بھائی سمجھ میں آئے یہ تو بہت پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے بھائی تو چنانچے وہ پہلے تین چکروں میں رمل کرتا ہوا چلے گا کندھے ہلاتا ہوا فخر کی چال اور پہلوانوں کی طرح بھائی اپنی قوت اور جرت کا ظاہر کرتے ہوئے تو کہتے ہیں فیال بیچ سب آدھا جی پر چکر لگائے بیت اللہ کے ساتھ چکر و ہے جہر کی در گیا بھائی لات اولی اور رمل کرے گا پہلے تین چکروں میں وَيَمْشِ فِي مَا بَقِيَ ہی نتی اور چلے گا باقی چکروں میں آلہ ہی نتی اپنے آرام پر بھائی یعنی آہستہ چلے گا نینا مد... کا مانا آہستہ سے آرام سے اطمینان سے یعنی وقار سے تین کل کتنے چکر تھے تو پہلے تین میں رمل ہے بعد میں اب آرام سے چلے بھائی بس وَيَم وَيَم شیفی ما بقیہ اور ما بقیہ جو باقی چکر ہیں ان میں چلے گا آلہ ہی نتی ہی اپنے آرام پر یعنی اطمینان سے چلے اب الحجر تلیم مر کلام ان انتہا اور استلام کرے گا حضر اسود کا جب بھی اس پر گزرے گا اگر استطاعت رکھتا ہے یعنی کیا کرے اس کو ہاتھ لگائے اور اور بوسہ دے ختم کرے گا طواف کو کس پر بھائی استلام پر بھائی سات چکر چکر شروع کہاں سے کیے تھے حضر اس پورا بھی کہیں پر کہاں پر ہوگا حضر اسود پر ہی پورا ہوگا تو یہاں آ کر آخری ساتھ میں چکر کے بعد استلام کرے گا سمّ پھر کہاں پر آئے مقام پر یعنی مقام ابراہیم مراد ہے بھئی میں نے پواس کے بعد کتنی رکعتیں بھی پڑھنی ہیں دو رکعتیں میں نے بتلایا وہ مسجد میں جہاں بھی پڑھ لی جائیں ٹھیک لیکن افضل کیا ہے کس جگہ پر پڑھی جائیں <تصفح> مقام ابراہیم <تصفح> یہی بات بتلا رہے ہیں سما اطل مقام پھر آئے وہ مقامی وہ طواف کرنے والا مقام ابراہیم پر آئے فیو فل رقات اس کے پاس دو رکتیں مسجد یا جہاں بھی اس کو آسانی ہو مسجد میں وہاں پڑھ لے یا جہاں پر بھی مسجد میں آسانی ہو بھائی ہجوم ہو پھر تو وہاں پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے بھائی ہاں ہجوم بالکل نہ پھر انسان وہاں پڑھ سکتا ہے مقام ابراہیم جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی بھائی مقام ابراہیم بھی یہ بیت اللہ کے دروازے کے سے تقریباً سامنے ہی ہے بھائی یعنی اسی جانب میں ہے کچھ فاصلے پر یہ ایک آ... آ... سنہری جالی سی ہے بھائی سمجھ میں چھوٹی سی ایک چھوٹی سی جگہ سنہری جالی اس جالی کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا ہے بھائی اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں بھئی. دونوں قدم کیا ہیں اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے واضح نشان موجود ہیں بھائی بالکل وہ پتھر ہے لیکن اس طرح نشان ہیں اس کو اس طرح نرم کر دیا گیا تھا ان کے لیے کہ جیسے انسان بڑے نرم ہی مٹی میں کھڑا ہوتا ہے اور ایک انگلی اور پورے پاؤں کے وہ نشانات ہیں بھائی تو یہ پتھر وہاں ہے اس کے اندر ہے بھائی یہ مقامی ابراہیم کہلاتا ہے یہ وہ پتھر ہے یاد رکھیے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواریں تعمیر فرماتے تھے بھائی. بیت اللہ کی جب تعمیر کا حکم ہوا انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر جو ہے آ, کیا ہوتا پتھر بھائی دیوار اونچی ہوتی چلی جاتی یہ پتھر ان کو لے کر خود ہی ساتھ ساتھ اونچا ہو جاتا بھائی سمجھ میں اونچا ہوتا جاتا بھائی تو یہ وہ پتھر ہے بھائی وہاں طواف طواف اور یہ طواف کون سا ہے تواف کدوم ہے طواف کدوم بھائی یعنی آیا ہے کدوم کا معنی ہوتا ہے آنا بیت اللہ کے پاس آیا نا بھائی حاجی حج کے لیے آیا ہے تو پہلی دفعہ آیا ہے بیت اللہ کے پاس تو پہلی دفعہ میں اس کو کیا کرنا چاہیے بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیے بیت اللہ کے پاس آیا ہے وَهُوَ سنت سبھی واجبین اور یہ سنت ہے بھائی ہمارے نزدیک واجب نہیں ہے لسا آلہ اہلی مکہ کا طواف مکہ والوں پر طواف کدوم نہیں ہے بھائی بھائی کیوں نہیں ہے مکہ والوں پر تواف کدوم وہ تو وہی رہتے ہیں آپ کو تم کا کیا معنی ہوتا ہے آنا تو یہ تو آنے والے پر ہے جو دور سے آیا اس پر ہے کہ وہ طواف سنت ہے کہ وہ طواف سے کرنا چاہیے سم ما یا خرجو پھر کدھر نکلے گا بھائی صفا بھائی یہ صفا مروہ دو پہاڑیاں میں نے آپ کو ذکر کر دی بھائی صفا مروہ مختلف وجہ ذکر کرتے ہیں ان کو صفا مروہ کیوں کہتے ہیں بھائی بعض نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ یہ دو شخص تھے ایک شخص تھا اور ایک عورت انہوں نے بیت اللہ کے اندر جا کر بدکاری کی بھائی بدکاری کا ارادہ کیا بیت اللہ کے اندر جا کر بھائی تو اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا بھائی سمجھ میں آیا بدکاری سے پہلی دونوں کو وہیں پر پتھر بنا دیا تو مقام و عارف وہاں کے لوگوں نے پھر ان دونوں کو عبرت کے طور پر ایک, کے کو, ایک کو اٹھا کر کس پر رکھ دیا ایک بود کو اٹھا کر سفا پر اور ایک کو مروہ پر رکھ دیا بھائی تو کہتے ہیں سمیا فروجا پسو نکلے پھر صفا کی طرف عَلَيْهِ صفحہ پہاڑی پر یہ چڑھ جائے حاجیل البیتا اور کس کی طرف رخ کر لے بیو کب فلی نبی صلی اللہ علیہ و اور تقبیر کہے اور تحلیل کہے اور کیا کرے فلاد پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صفا درود پڑے, پڑے, پڑے بھائی تعلیتی ہی اور پھر اللہ سے دعا کرے اپنی حاجت کے لیے جو دعائیں کرنی ہو وہاں کرے بھائی بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کر بھائی پر کھڑے ہو سفا پہاڑی پر بھائی اب تو اس کے اوپر بھی عمارت آ ہے ساری لیکن سفا پر کھڑے ہو تو بیت اللہ نظر آتا ہے بھائی وہاں سے ستونوں کے بیچ میں سے بیت اللہ نظر آتا ہے تو وہ انسان کھڑے ہو کر دعا کر آرام سے سمین پھر اترے انحت انحطاب ان ان ان کا مانا اترنا پھر نیچے سمین مروتی مروا کی جانب نخو کا مانا جانب جانب پھر اترے نقول مروتی مروا پہاڑی کی جانب و یم شی اعلیٰ ہی اور چلے اپنے آرام پر یعنی اتا آہستہ آہستہ چلے اطمینان سے سکون سے فَإِذَا بَلَغَ إِلَى <الْوَادِي> بھئی صفحہ میں سات چکر لگائے جاتے ہیں حضرت کی بھائی رحمہ اللہ کے سنت ہے, حضرت, کی بھئی حضرت, کی سنت ہے بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو یہاں پر لے جائیں یہ جنگا یہ جگہ بالکل سہارا تھی جنگل تھا والا مولانا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے العظم انبیاء میں سے تھے چنانچہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی بیوی کو لائے یہاں بیٹا چھوٹا ننا منا ابھی گود میں تھا وہ اس کے حوالے کیا اور واپس چل پڑے بھائی یہیں چھوڑ دیا کو چلے گئے بھائی تو حاجرہ جو بیٹے کے ساتھ تھی وہاں بیٹھی رہی پھر آہستہ آہستہ بھائی دھوپ سخت ہوتی چلی گئی دوپہر ہوئی اور اب ان کو پیاس لگی بھائی بیٹا پیاس سے ان کا برا حال بیٹے کی بھی تکلیف میں ہوگا بھائی اس کے بھی پیاس سے برا حال ہوگا چھوٹا سا تھا وہ تو بول بھی نہیں سکتا بھائی گود میں تھا چنانچے بیٹے کو وہیں رکھا اور پانی کی تلاش کے لیے نکلی بھائی آئی اور سفا پہاڑی بھائی کری بھی تھی سفا پہاڑی سفا پہاڑی پر چڑھ گئی بھائی ادھر ادھر دیکھا کہیں پانی نظر آ جائے کوئی شخص نظر آ جائے کہیں से کہیں پانی دکھائی نہیں دیا بھائی چنانچے سفا پہاڑی سے اتری قریبی دوسری مروا پہاڑی تھی اس کی طرف چلیں گئی اس کی طرف چلیں گئی کتنی تکلیف میں ہوگی جنگل نہ کوئی انسان ہے نہ کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز اور پیاس سے برا حال اور گرمی بھی مکہ کی بھائی خیر چلیں اور یہاں جب مروا کی طرف چلی درمیان میں تھوڑی سی جگہ ذرا گہری تھی اپنا دکھائی تھا جسے وہ لا کر درمیان تیز دوڑی اور جلدی سے دوسری طرف چڑھ گئی پھر آگے مروہ تک پہنچی اوپر چڑھی بئی پریشان غم تکلیف دکھ میں مبتلا ادھر ادھر دیکھا کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا نہ پانی کے آسار ہیں پھر واپس چل پڑی تیزی مروہ کی طرف سفا کی طرف بھئی پھر آئیں پھر جب درمیان میں وہ جگہ سے گزرنے لگیں بھئی پھر وہ اسی طرح دوڑی وہاں سے بیٹا نظر نہیں آتا تھا کوئی چیز نے نقصان نہ پہنچا دے تیزی سے وہاں سے دوڑتے ہوئے نکلیں بھئی اوپر آئیں پھر سفا پر چڑھنی ادھر ادھر دیکھا اس طرح سات چکر لگائے بھئی انہوں نے ساتواں چکر جب لگایا تو پھر آئی تو دیکھا کہ بیٹے نے جہاں پر ایڑی ماری تھی وہاں سے اللہ نے چشمہ پیدا فرما دیا ہے جو آج بھی جاری اور ساری ہے جسے ہم آب زمزم زم کہتے ہیں بھائی تو یہ جو صفا مروا میں یہ سنت ہے ان کی بھائی وہ اس کے درمیان چلی تھی سات چکر لگائے تھے تو اللہ تعالی کو ان کا وہ ان کی تکلیف اور اللہ کے لیے وہ قربانی ان کی کہ شکوا اور شکایت زبان پر پھر بھی نہیں ہے بس پانی طلب کر رہی ہیں بھائی کتنی شاکرہ عورت پیغمبر کی بیوی نبی کی ماں تو اللہ نے ان کی سنت کو جاری فرما دیا بھائی سب کے لیے اب ضروری ہے بھائی سمجھ میں آیا تو یہاں ففا مربا کے درمیان بھائی اتو فرش بنا دیا وہ جگہ بھائی پہلے تو ریتلہ میدان تھا پہاڑی وغیرہ ہوگی اب وہ سیدھا فرش بنا ہے لیکن وہ مقام جس کے درمیان وہ دوڑی تھی بھائی وہ تھوڑی سی جگہ ہے وہاں اب بھی سبز نشان لگے ہوتے ہیں بھائی اور سائی کرنے والا مرد ہو تو اس کے لیے وہاں پر دوڑنا ضروری ہے بھائی چنانچہ ان دو نشانوں میں جب آتا ہے تو پھر دوڑ لگانی پڑتی ہے تھوڑی سی بھائی اور پھر اگلے سبز نشان کے بعد پھر اطمینان سے چلنا شروع کر دیتا ہے سورج سمجھ میں آگئے بھائی یہی بات صاحب قدوری ذکر کرنے لگے ہیں کہ صفا سے اترا ہے کس کی طرف چلا ہے مروہ کی طرف اطمینان سے چلتا رہے جب وادی کے بیچ میں پہنچے سب الینل افزا تو دوڑے گا ان دو سبز میلوں کے میل کے جو نشان علامتیں کوئی لگائی ہوں گی تو وہ دوڑے ان دو سبز میلوں کے درمیان ان دو نشانوں کے درمیان دوڑے حتا یا مرو تا یہاں تک کہ کیا کہاں پہنچ جائے مروا تک پہنچ جائے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی ساری جگہ میں نہیں دوڑنا وہ تھوڑی سی جگہ ہے بھائی اچھا مروہ تا تا پر آ جائے, پا پر چڑ جائے مَا فَعَلَ عَلَى اور اسی طرح کرے جیسے اس نے صفا پر کیا تھا یعنی تقبیر تحلیل وغیرہ اور دعا درود پڑے دعا مانگے وہادا شوتن اور یہ ایک چکر ہے فیصوف سب آدھا پس چکر لگائے گا سات چکر بھائی یکبل صفا و یق تف ابتدا کہاں سے کرے گا صفا سے اور امتحاج ساتویں چکر کی کہاں پر ہوگی مروا پر جی کہہ رہے ہیں ابتدا کرے گا صفا سے اور اختتام کرے گا مروا پر بھی مکہ, مکہ تھا محریمن پھر مقیم رہے یہ حاجی مکہ کے اندر حاجی حج کرنے آیا بھائی عمرہ کرنے نہیں آیا تواف کیا تواف قدوم اس کے بعد کیا کیا سائی کر لے گا بھائی سائی کی جی. اور اب مکہ میری محرم بن بند کری بھئی ابھی تو حج ہوا ہی نہیں پورا احرام ابھی نہیں اتار سکتا ہاں عمرہ ہوتا تو پھر بال کٹوا کے احرام اتار سکتا تھا بھی مکہ تا پھر مقیم رہے مکہ کے اندر محرم ہو کرما بدالہ طواف کرتا رہے بیت اللہ کا کلا بدالہ جب بھی اس کی رائے بنے یعنی جب بھی دل کرے بیت اللہ کا طواف کرتا رہے آگے ابھی حج بھائی اب عرفات جانا ہے لیکن عرفات تو نویں ذی الحجہ کو جاتے ہیں تو جتنے اب درمیان میں دن ہیں وہ کیا کریں مکہ میں ہی رہے اور اس دوران جس نے طواف کرنا چاہے کرتا رہے طواف کرتا رہے سورج سمجھ میں لیکن اب جو طواف کرے گا اس میں رمل بھی نہیں اور استبا بھی نہیں ہے بھائی سورج سمجھ میں آگے طواف, چکر لگا بلکہ پچاس طواف مکمل کر لینے چاہیے بھائی جتنے جب بھی آدمی جائے پچاس طواف مکمل کر لے حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص بیت اللہ کے پچاس طواف مکمل کر لیتا ہے وہ گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا اس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا بھائی بہت بڑی فضیلت ہے بھائی بہت, بہت بڑی فضیلت ہے چلیے بس مولانا ولہ علم حقیقت الکلام